السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹو کا مرکز رحمانی کیسٹ اللہ بلدی رحمانی مزید بورا پیر کناچی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من جہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشہد ان لا الہ, الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ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 اللہ رسول الحفاظ الحظیمہ محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ان نہ عزت شہوراح نہ اشر شہر اللہ تعالیٰ نے سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے اور اس کی مزید ہے سید یہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے فرمایا کہ بنہا ارب الحرم چار مہینے حرمت والے ہیں دلقاد دلحج محرم حرمت سے مراد یہ ہے کہ یہ مہینے بڑے محترم ہیں اور مسلمانوں کو ان کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے ان مہینوں میں کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو چیز جی آئے کہ آپس میں اور فتنے ببا نہ کرو شرنگیزی نہ کرو کے مہینے کی مزید شرع حیثیت یہ ہے کہ نبی السلام کی ایک حدیث ہے ان افضل بعد رمضان سیام شہر اللہ المحرم رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالی کے مہینے محرم کا روزہ ہے اس حدیث میں محرم کی دو فضیلتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے شاہ اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے نسبت اس مہینے کی شرف کی دلیل ہے باقی شرف کے جو وجوہات ہیں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن اس مہینے کو شہر اللہ قرار دینا زبردست فضیلت ہے جیسے زمین کی ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں لیکن جب بیت اللہ کہا جائے تو خانہ کعبہ مراد ہوتا ہے نسبت تشریف کی نسبت ہے ساری اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہیں لیکن سال علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقت اللہ کہا قرآن میں یہ اللہ کی اونٹنی ہے یہ نسبت نسبت تشریف کہلاتی ہے ایک چیز کے شرف اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے محرم کے مہینے کو بھی شاہ اللہ کہا گیا ہے حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں اور اس کو خاص طور پہ شاہ رودہ کہنا اس کی عظمت اور شرف کی دلیل ہے دوسری فضیلت اس حدیث میں یہ وارد ہے کہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے یہ روزہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ سب احادیث میں وارد ہے جن کا خلاصہ یہ ہے محرم کی دس تاریخ کا روزہ پہلے فرض تھا پھر جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے تو محرم کی دس تاریخ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی مگر اس روزے کا استحباب سنت الماویہ ایک روزہ گذشتہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے نبی اسلام کی پوری حدیث یہ ہے رما على الله ان بان بس منگل صنعت العیے محرم احتسا سے بحر البا ہی صنعت البا دیا اوگم رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے زمانے بھر کے روزے غالب سیام الدہر جس کو اللہ رب العزت رمضان کے روزوں کی اور ہر مہینے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزوں کی توفیق دے دے وہ یا وہ شخص زمانے بھر کے روزے رکھ رہا ہے اور یوم عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک سال ہے گزشتہ دوسرا سال ہے آئندہ اور محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تاریخ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دیکھا آد الکتاب میں کہ وہ بھی اس نے روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہر کا یوم نجمہ ہی بنی اسرائیل بن فراؤن بقو میں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو فرعون کی غلامی سے اور فرعون کے چمل سے آزادی ادا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کے مقاصد ہیں وہ دو تھے ایک پوری قوم کو توحید کا بیان دینا جو ہر نبی کی نبوت کا مقصد ہے اور دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوانا آزادی کا حصول بھی ایک شرعی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے موسا علیہ السلام نے ایک طویل جدوجہد کی پھل آخر فراؤن غرق ہوا اس کی قوم ہلاک ہوئی اور عظار برعزت نے بنی اسرائیل کو فراؤن کی بربریت سے اس کے ظلم اور چنگل سے آزادی عطا فرما دی یہودیوں نے کہا فسام موسا شکراً موسا علیہ السلام نے بھی اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رودہ رکھا تھا ہم چونکہ موسا علیہ السلام کی امتی ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تب رسول اللہ سن اشاعت رمایا نہ حقو میں موسا من کو بلا تمہارا موسا سے کیا تعلق ہے تعلق تو ہمارا ہے جس کی اساس توحید خالص اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی الوحیت ہے تمہارا کیا واسطہ ہے اور تمہارا کیا تعلق ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں دین میں تعلق کی اساس کوبیت نہیں ہے تعلق کی اساس اللہ کا دین ہے اللہ کی توحید ہے الحق و فلاہ اب البغ اللہ, اللہ محبت اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہے اور تعلق کی بنیادیں خالق اور مالک کی توحید میں روزہ ہم رکھیں گے تاکہ موسا علیہ السلام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہو ان سے محبت کا اظہار ہو تب رسول اللہ صلی وسلم نے اس روزے کی مشروعیت کا اعلان فرما دیا لیکن چونکہ یہودی بھی رکھ رہے ہیں اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں اعتقادی بنیادیں ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ کسی مسئلے میں یہود کے ساتھ تشبہ نہ ہو کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ تم یہودیوں کی مشادت اختیار کر رہے ہو ان کا تشب و اختیار کر رہے ہو اب یہ ایک الگ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہودی بھی رکھیں ہم بھی رکھیں یہ تو سیدھا سیدھا تشبہ بنتا ہے اس کا ازالہ نبی رسلام نے یوں فرمایا کہ ہم دو روزے رکھیں نو اور دس یا دس اور گیارہ تاکہ ان کی مخالفت ہو وہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھتے ہیں دو رکھیں یہود کی مخالفت کے لیے جس سے یہ بات واضح ہوتی کہ یہود بڑی ایک نفرت کے قابل قوم ہے بڑی محبود اور حقیر قوم ہے ایسی قوم ہے کہ کسی مسئلے میں اس قوم سے یکجہتی کا اظہار اس قوم کا تشب اس قوم سے مماثلت جائز نہیں ہے جو قوم حکارت کے قابل ہو ٹھکرائے جانے کے قابل ہو پر واحد واحد فضی خو میرا اب یقین تاریخ کہ جب تم کسی یہودی کے پاس سے گزرو تو اپنے بازو پھیلا لو اور کوشش کرو کہ ان کا راستہ تنگ ہو حالانکہ بازو کو پھیلانا ایک کبر کی علامت ہے لیکن یہودیوں جیسی مقبوض قوم کے لیے یہ کبر نہیں ہے یہ اسلام کی رفت اور اس قوم کی تحقیر ہے وہ قوم جس سے انسان ہی نہیں بلکہ درخت اور پتھر اور جماعت بھی نفرت کرتے ہیں رنج قرب قیامت جب عیسار اسلام آئیں گے اور چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے اس وقت یہ یہودی پتھروں اور درختوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے تب پتھر پکاریں گے اور درخت پکاریں گے کہ تہار مسلم تو ان نفای یہودی یہ مسلمان میری طرف آؤ میرے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دوں ایسی قوم جس سے پتھر بھی نفرت کریں جمعار بھی نفرت کریں مٹی نفرت کریں درخت نفرت کریں وہ قوم کسی محبت کے قابل نہیں کہ اس قوم کو اپنے سروں پر بٹھایا جائے اور دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں اور پھر وہ اس طرح ہمارے سروں پر سوار ہو جائیں کہ جب چاہیں ہمارے علاقوں میں داخل ہوں اور ہمارے فوجیوں کو شہید کر جائیں اور ہم اس پر کوئی ایکشن نہ لیں اور کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کریں سوائے چند مصنوعی باتوں کے اور کسی حقیقت کا رنگ نہ ہو یہ ایک عجیب معاملہ ہے یہ قوم کسی مداحنت اور کسی اچھے سلوک کے لائق نہیں ہے جس قوم سے پوری کائنات نفرت کا اظہار کرتی ہے تو اس قوم کی نفرت ہی ہمارے دلوں میں موجود ہو تو یہ توحید کی متقاضیات میں سے ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے مخالفت کے لیے دو روزے مشروع قرار دے دیے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کے روزے تین میں سے ایک طریقے سے رکھے جائیں نو اور دس کا روزہ جو سب سے مکمل روزہ ہے جس کا ذکر بیشترا حدیث میں ہے اور اگر نو کو نہ رکھ سکیں تو پھر دس اور گیارہ کا روزہ اس کا نمبر اس کے بعد ہے اور اگر گیارہ کو نہ رکھ سکے تو باہر کیب اصل روزہ دس ہی کا ہے اس پر اکتفا کر لی جائے لیکن اس طرح کہ یہود کی نفرت اور اس قوم سے بغاوت انسان کے دل میں مشزن ہو اور یہ ٹھاٹھے عمارت سمندر اس کے دل میں پوشیدہ ہو نفرت کا اور بغض ذرا حکارت کا لیکن سب سے مکمل روزہ نو اور دس محرم کا روزہ ہے چنانچہ یہ بیشتر حا نہیں میں مضبور بھی ہے اور اسی کی نبیلا اسلام نے تلقین فرمائی اور صحابہ کرام کے معمول سے یہ ثابت بھی ہے یہ ہے کل وہ شرعی حیثیت جو اس محرم کے مہینے کی ہے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو شیطان دو قوموں کو ہی کی طرف آمادہ کرتا ہے بلکہ دو قوموں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دو قوموں میں الہاد اور دید کے خلاف نظریہ اور فکر داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک وہ قوم ہے جو حزن ملال اور غم و اندوہ کی خاطر ان دنوں میں ماتم کرتی ہے سینہ کو بھی کرتی ہے رخسار پیٹتی ہے گرے باں چاک کرتی ہے اپنے آپ کو زخمی کرتی ہے یہ پوری کی پوری شہزان کی ایک وہ تدبیر ہے جو ایک قوم پر آزماتا ہے اور خوب خوب اس قوم کو اللہ کے دین سے دور کرتا ہے دوسری وہ قوم ہے جو اس مہینے کی آمد سے خوشیوں کا اظہار کرتی ہے یہ خوارج ہے اور خوارج میں سے خاص طور پہ ایک ناصبی طبقہ جن کے دل نبی السلام کے خاندان کے بغض سے بھرے ہوئے تھے وہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں دسترخوان بصری کرتے ہیں طرح طرح کے پکوان تیار کرواتے ہیں بچوں کو نئے کپڑے پہنواتے ہیں اور جس طرح عید کے موقع پر عیدی تقسیم ہوتی ہے اس طرح ان دنوں میں بچوں پر اپنا مال وسرت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور یہ دونوں قومیں در حقیقت شیزان کے دیر اثر ہیں جن کو شہزان اس مہینے کی آمد سے پوری طرح ورجلاتا ہے باقی معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں دس محرم کو ایک سانحہ رونما ہوا جس میں نبی رش رام کے نواسے کو ان کے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہم اس سانحے کی اساس جو اس کی تاریخی حیثیت پر بات نہیں کرتے لیکن ایک شرعی حیثیت ضرور سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سانحے کے تعلق سے ہمارا شرعی کردار کیا ہونا چاہیے دس محرم اکسٹھ ہجری کو نبی السلام کے نواز حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا گیا اور یہ ایک سانحہ ہے ایک ایسا سانحہ جو غم و اندو سے بھرپور ہے بچوں کی شہادت خواتین کی شہادت یقیناً ایک بڑا المیہ ہے اور یہ تاریخ سے ثابت ہے اگرچہ اس حوالے سے تقریباً 99 فیصد جھوٹے قصے لوگ روایت کرتے ہیں راوی نے کہا راوی نے کہا یہ جملہ استعمال کر کے ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں وہ رابی کون ہے کہاں بیٹھا ہوا تھا اور کہاں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور تاریخ مرتب کر رہا تھا کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا لیکن محض رابی کے نام پر رابی کی گردن پر یہ سارا جھوٹ ڈال دیا جاتا ہے جس کا صداقت اور صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے امرے واقع یہی ہے کہ اس دن جناب حسین رضی رین ہو اور بہت سے آپ کے اہل وید کو شہید کیا گیا شر ہے سید کیا ہے بتائیے اللہ رب العزت کسی کو شہادت کی موت عطا فرما دے شہادت کا تمغہ اس کے سینے پر سجا دے یہ شر ہے یا خیر ہے اگر یہ شر ہے تو خوب رو, رو اگر یہ خیر ہے تو رونے کا کیا جواز ہے ایک شخص شہادت کا تمغہ سجا کر اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے اور شہید کا درجہ اس امت میں تیسرا درجہ ہے پہلا درجہ انبیاء کا ہے نبی کا ہے دوسرا صدیقین کا ہے اور تیسرا شہدا کا ہے ایک عظیم منصب پر وفائد ہو گئے اور ایک انتہائی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ تو مقام ان کے لیے باعث سعادت ہے باعث خیر ہے ایک شخص کو خیر ملے ایک شخص کو سعادت ملے اور اس پر آپ صدیوں روئیں کیا اس کا جواز ہے اور کیا اس کی شرعی عقلی حیثیت ہے یا کوئی اخلاقی حیثیت ہے یہ تو اس شخص کے لیے مقام فرحت ہے ایک وقتی علمی اور سانحہ بن جاتا ہے لیکن عبد کی سعادت کتنی بڑی خیر ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے دونوں نواسوں حسن حسین رضی عنہما کو ایک عظیم سعدت سے ہم کنار کیا تھا چلا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن و حسین سید شباب الجنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے بڑا عظیم رتبہ ہی جنت ہی ہونے کی نوید تو مل ہی گئی لیکن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے بڑا عظیم رتبہ اور مقام ہے اور میرے دوست اور بھائیوں عظیم رزبے اور مقام یہ قربانیوں سے حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالی پہلے امتحانوں کی چکی میں پیستا ہے اپنے بندوں کے صبر کو آزماتا ہے اور جب وہ سرخرو ہو جائیں تو ان کو وہ عظیم مقام عطا فرما دیتا ہے حسن حسین رضی اللہ الماء کو ابتدائی زندگی میں کسی تکلیف کا سامنا نہیں تھا صحابہ جانتے تھے یہ پیغمبر علیہ کے نواسے ہیں پیغمبر علیہ کے بیٹے ہیں اور پیغمبر علیہ ان سے محبت کرتے ہیں سارے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اور کسی امتحان میں نہ ڈالے گئے حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے گٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں آ گئے اور پیغمبر علیہ نے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ ان نبنی ہاتھا سید اللہ من میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ عزت میرے اس بیٹے کے ذریعے جماعتوں میں سلح کرا دے گا اس سلح کا سارا کریڈٹ اور سارا جو سہرا ہے میرے اس بیٹے کے سر بندے گا اللہ اکبر صحابہ کرام اس حدیث کو سنتے ہیں ممبر پر سنتے ہیں سب نے سن لیا جس سے صحابہ کرم دو باتیں سمجھے ایک حسن رضی رو کا مقام ان کا سید ہونا ان کا سردار ہونا یہ سرداری اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے عطا ہوئی دوسرا یہ کہ حسن کم از کم طویل العمر ہو گیا بچپن میں فوت نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے سارے بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی تھی جو بڑا آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا اس کی عمر ڈیڑھ سال تھی باقی سب اس سے چھوٹے عمر میں فوت ہوئے صحابہ کرم جب کی حدیث سنتے ہیں وہ پہمبل اسلام کے ہر فرمان پر ایمان لاتے تھے یہ بات سمجھ گیا کہ یہ بیٹا طویل الحمر ہوگا سرداری کے منصب پر فائد ہوگا اور دو گروہوں میں صبح کسرت بنے گا مانا بڑا ہو کر فوت ہوگا اس بات پر صحابہ ایمان لے آئے تھے چنانچہ چالیس ہجری کے فرد کے واقعات میں جناب علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد جب اہل مدینہ نے جناب حسن کی بیعت کر لی اور اہل شام نے جناب امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو اس وقت ایک عظیم جھگڑے کی بنیاد قائم ہو چکی تھی کہ قتل و غارت گری ہو اور دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو جناب حسن قطیر عن ہو یہ ساری چیزیں بھانپ گئے اور اپنی اس امارت سے مستعفی ہو گئے تاکہ جھگڑا نہ ہو جھگڑا تھک گیا اور اللہ رب العزت نے دو جماعتوں میں صلاح کرا دی اس میں حسن کا تناظر سارا کردار اسی چیز کا تھا کہ خود وہ ہٹ گئے مستعفی ہو گئے اور جناب امیر معاویہ کی امارت کو قبول کر لیا اور ان کی خلافت کے تحت آ گیا اور یوں ایک جھگڑے کی جڑ ختم ہو گئی اور فساد کا خاتمہ ہو گیا دو گروہوں میں صلاح ہو گئی اور معاملہ پرسکون ہو گیا حسن رضی الرحن و سردار تھے یعنی مستعفی ہونے کے باوجود سردار ہیں صرف دنیا کے سردار نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہوں گے یہ ایک عجیب ابتدا تھی اللہ کی طرف سے جس میں جناب حسن پورا اترے بظاہر ایک تکلیف کا معاملہ تھا مگر صبر کیا اور تنازل اختیار کر کے جو ہے مسلمانوں کو جھگڑے سے بچا لیا اور یہ ان کی سرداری پر منترج ہوئی حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی محبت کی فلاح میں بڑھوان چڑھے تھے صحابہ ان سے کیوں کسی اختلاف کا اظہار کرتے صحابہ ان سے کیوں مخالفت کرتے صحابہ کرام حسن حسین کے چہرے میں اللہ کے پیغمبر کی شبی دکھائی دیتی تھی ان کے چہروں میں اللہ کے پیغمبر نظر آتے تھے صحابہ ان کو ٹھوٹ ٹھوٹ کر محبت کرتے تھے مسرت احمد کی حدیث ہے ایک بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ جناب حسین کو اٹھا کر باہر لائے ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے ابو بکر صدیق ہو حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور ساتھ سد سا ایک جملہ کہتے ہیں کہ شبیہم ہم بن نبی ولی سے شبی ہم ب علی بن نبی ولی س شبی ہم کہ یہ بیٹا تو نبی کے مشابے ہے علی کے مشابے نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ ان دو بچوں کے چہروں میں نظر آتا تھا ان سے کیوں ان کی مخاصمت ہوتی بہت محبت ہوئی اور بڑی محبت کی فضا میں ان دونوں کو جو ہے وہ نشو نما ملی ظاہر یہ ہے رتبہ بڑا عظیم تھا لیکن کوئی آزمائش نہیں تھی حسن کی آزمائش ہو گئی تھوڑا سا ہجری کے واقعات کے بعد انہوں نے منصوبے امار سے تراد اختیار کر کے اور صبر کر کے اس آزمائش میں سرخرو اپنے آپ کو ثابت کر لیا باقی حسین رضی الحن ہو جن کو اہل گوفہ نے خطوط لکھے ہم آپ کے وفادار ہیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور بڑے خطوط آئے کیونکہ بار صحابہ انہوں نے سمجھایا کہ اہل گوفہ سے کبھی وفا کی امید نہ رکھی جائے یہ انتہائی وقف پر آ کر قدر کرتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں آپ نہ جائیں نہ جائیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے اور جانے پر تیار ہو گیا ہم اس تاریخ کا اعدا نہیں کرتے لیکن بار کے میں دس محرم کو یہ خوفناک اور خطرناک سانحہ پیش آیا نبی رسلام کے نواسے کو شہید کر دیا گیا اور یوں ان کی اہل بیت اور آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے اور یہ کلفت اور تکلیف کا راستہ مشاہیر اور صالحین کی زندگی کا مقدر ہے رسول اللہ ان کا فرمان ہے اشد سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد جو انبیاء کے قریبی ہوتے ہیں شہداء ہیں صارفین ہیں ان پر آتی ہیں اور پھر درجہ بدرجہ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں فرمایا کہ ایک شخص آزمایا جاتا ہے جھنجھوڑا جو جاتا ہے بقدر دین ہی اپنے دین کے بقدر جتنا اس کا دین ہے اتنا اس کا امتحان ہوتا ہے فرمایا کہ انکانہ فی دین ہی صلاح زیدہ فی ابتدا اگر اس کے دین میں سختی ہو شدت ہو اس کا عقیدہ پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو اور اس کا عمل انتہائی مضبوط ہو تو اللہ تعالی اس کی آزمائشوں کو بڑھا دیتا ہے اسے خوب جھنجوڑتا ہے اسے خوب آزماتا ہے تبھی تو اللہ پاک کا فرمان ہے ہم حسبت من تدخل الجنت ولما یاتئ قوم مثل الذين خلو من قبلكم مسد وملء صا و بالزلزل حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه مزار سرورہ تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے تم ذرا بیٹھ کے سوچو کہ تم نے جنت کو پانے کے لیے کیا کیا ہے کیا تمہارے پاس محنتیں ہیں کیا قربانیاں ہیں کیا اطلاعات ہیں سوچو ذرا فرمایا کہ ہرگز کس میں ہی اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تمہارے بیچ سابقہ قوموں کی مثالیں نہ آ جائیں امبیا اور ان کی امتوں کی مثالیں جن کو جنجوڑا گیا فاقوں پر مجبور کیا گیا ان کو قتل کیا گیا زخموں سے چور کیا گیا اور حتیٰ کہ اس قدر ستایا گیا اس قدر آزمایا گیا کہ وقت کا نبی جو اپنے وقت کا صابر اعظم ہوتا ہے اور اس کے صحابہ اور اس کے امتی جن کا مقام انبیاء کے بعد ہوتا ہے وہ بھی چلا اٹھے متع نثر اللہ یار تیری مدد کب آئے گی اللہ ان نثر اللہ تری تم صبر کرو اللہ کی مدد قریب ہے ضرور یہ مدد آئے گی چاہیے یہ تو انبیاء اور صالحین کا مقدر جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں برہ مقامات پر فائز کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کی چکی میں پیستا ہے تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض لوگوں کا درجہ جنت بہت اونچا ہوتا ہے اور اللہ ربر عزت اس اونچے درجے میں پہنچانے کے لیے انہیں آزماتا ہے جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے درجات الا کو حاصل کر سکیں اس برم مقام کو سمیٹھ سکے جو اللہ فاق نے تیار کر رکھا ہے یہ تو انبیاء اور صالحین کے مخدر حسین رضی اللہ عنہ انہی صالحین میں سے ہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی آسمائش میں ایک طبیعی عمر تھا ایک دینی عمر تھا حسین سے قبل ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا علی سے پہلے عثمان خنی رضی اللہ کو, کو شہید نہیں کیا گیا ان سے قبل آدھی دنیا کے فاتح امیر المحمد عمر ابن رضی اللہ عنہ ان کو شہید نہیں کیا گیا کی ان سے قبل تھے انہیں یہ مقام شہادت کا حاصل نہیں ہوا لیکن وہ شہادت سے بھی اہم مقام پر فائز تھے صدیقیت کا مقام یہ درجہ نبوت کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا صدیق ہونا یہ ایک عظیم رتبہ ان کے سر پہ سجایا بڑے بڑے مشاہد نبی نے صاحب کے چچا امیر حمزہ کو شہید نہیں کیا گیا ان کا پیٹ شک کیا گیا کلیجہ نکالا گیا چبایا گیا مسلح کیا گیا آنکھیں نکالی گئی کان کاٹے گئے ناک کاٹا گیا اللہ کے پہمبر کو بڑا صدمہ ہوا اللہ اکبر جنگ عہد میں ستر صحابہ شہید نہیں ہوئے آزمائشیں ہمارے مقدر ہیں ایک طبی امر ہے جو کس قدر زیادہ اللہ کا قریبی ہوگا اللہ کا مقرب ہوگا اسی قدر وہ آزمائشوں کی چکی میں پیسا جائے گا آزمائش بھی بڑے بڑے مشاہین کی طرح بڑے بڑے صالحین کی طرح جران حسین پر آئی انہوں نے صبر کیا اور شہادت کے طلبے کو سینے لیا ان کے لئے سعادت ہی سعادت اور خیر ہی خیر ان کو خیر حاصل ہو گئی اور ہم صدیوں سے رو رہے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے سینہ کو بھی کرتے رہیں گے یہ امر تو سر, سر شریعت کے خلاف ہے رسول اللہ سب کا فرمان ہے منترا من بالخدو بشکل جاہلی جو شخص صدمے میں اپنے رخساروں کو پیٹے اپنے سینے کو چاک کرے جاہلیت کی پکارے پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ بھاری امت سے خارج ہے تو وہ تو شہادت کا رتبہ حاصل کر گئے اللہ کے مقرر ہو گئے اور ہم غیر شرع امر کر کے اس امت سے خارج ہونے کی وعیدیں سنتے رہیں کہ جو شخص بھی مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹے سینہ پیٹے اپنا گرے با جا کرے چاہلیت کی پکارے پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے انا بری ہوں من نے سا لکھا بلحا میں بری ہوں میں ناراض ہوں اس خاتون سے جو ستنے کے وقت اونچی آوازیں نکالے مرثیہ خانی کرے نو خانی کرے اپنی زبان سے اونچی اونچی آوازیں نکالے اور برہا لکھا جو ستنے کے وقت اپنا سر مونڈ لے اور بشاک اس خاتون سے بھی بھری ہوں جو ستنے کے سب اپنا گرے چاک جاگ کرے حالانکہ خاتونوں کا رونا ایک طبی چیز ہے ان کو رونا بہت جلدی آتا ہے بہت روتی ہے اور بہت یہ اپنی زبانیں استعمال کرتی ہیں مرد تو اس سے اس کے مقابلے میں صادر ہے جب پیارے بےغبر محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے بھری ہیں جو روتی ہے نوخوانی کرتی ہے مرثیہ خانی کرتی ہے حالانکہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں تو اگر مرد روئیں گے مرضی خانی کریں گے اور اپنے گریبان چاک کریں گے اپنے آپ کو پیٹیں گے صدمے کی حجت لے کر تو ان سے کس قدر ناراضگی ہوگی حالانکہ عورتیں تو معذور ہیں بیچاری کمزور ہیں اور مرد تو قوی ہے اور طاقتور ہے اس کو رونا کم آتا ہے لیکن اگر مرد بھی یہ کام کریں گے اور مرضی خانی کریں گے روئے دھوئیں گے گریبان چاک کریں گے تو وہ کس قدر ناراضگی کے مسائل ہوں گے کے قدر اللہ ردن پر پگھلے ہوئے تالبے کی کمیز ڈال دے گا انتہائی گرم اور اس کے جسم کو خارج ادا کر دے گا پھوڑوں سے بھر دے گا اب جسم خارج زدہ ہو اور پھوڑوں سے بھرا ہوا ہو اور اوپر پگلے میں تانبے کی کمیز ہو تو کتنی یہ تکلیف ہوگی کس قدر یہ شدت اور ہولناک آداد کی شکل ہے یہ خاتون کے لیے ہے حالانکہ خاتونیں کمزور ہوتی ہیں مگر آپ غور کریں یہی کردار ایک مرد کا ہوگا تو کس قدر وہ اللہ کے عذاب اور اس کی بعید کا مستحق ہوگا تو یہ تو شہادت کا تمغہ ہے جو نے سے سجایا ان کے لیے خیر, خیر، سعادت ہی خیر شہادت ہی اور ہم ان واقعات کو حجت بنا کر ان سے عداوت مول لیں ہرگز نہیں میں یہ مقام سراسر دین کے خلاف ہے اور شرعی مزاج کے خلاف ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے صحابہ کرام اور اہل بیت ان دونوں میں آپس میں کہری محبت تھی عداوت تو ہم نے مول لی ہوئی ہے صدیوں نبی الاسلام کے انتقال کے بعد صدیوں یعنی سینکڑوں سال تک صحابہ کے خاندان اور اہل بیت کے خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہوتی رہی رشتے ہوتے رہے کبھی ان کے بیٹی ان کے یہاں کبھی ان کی بیٹی ان کے یہاں اور اللہ باد کا فردان ہے طیبات ان کا مرد نیک اور پقیدہ مرد پقیدہ عورتوں کے لیے ہے یہ تو طیبات اور طیبین کا سلسلہ ہے صدیوں تک منعقد کا یہ تعلق جاری رہا اور قائم رہا کتنے بچے جو عہد البید کے یہاں پیدا ہوئے کسی کا نام وہ پکڑ رکھا کسی کا نام عمر رکھا کسی کا نام عثمان رکھا کسی کا نام طلحہ رکھا کتنی بچیاں پیدا ہوئیں کسی کا نام عائشہ رکھا اور کسی کا نام حفصہ رکھا یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے وہ آپس میں صدیوں محبت اور مناقحت کے رشتے میں منسلک رہے اور ہم ان سے عداوت کا اظہار کریں بےحمد اللہ اہل السنہ آحل الحدیث ہمارا یہ موقع ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرنا فرض ہے اسی طرح تحمد السلام کے سارے صحابہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے اسی طرح فیحمد السلام کے سارے بیت سے بھی محبت کرنا فرض ہے یہ سننا کر منحج ایک اعتدار ہے جو اوروں کو حاصل نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر آلے بیت سے نفرت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آر بیت سے نفرت کرتے ہیں مگر صحابہ سے جو آلے بیت سے محبت کرتے ہیں مگر صحابہ سے نفرت کرتے ہیں بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کی منحج کی طرح یہودیوں کا نبی موسا تھا موسیٰ سے محبت کرتے تھے مگر عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے عیسائیوں کا نبی عیسیٰ تھا وہ عیسیٰ اسلام سے محبت کرتے تھے مگر موسیٰ اسلام سے محبت نہیں کرتے تھے مگر ہم مسلمان موسیٰ اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں عیسیٰ اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی یازما اکرم الخلائق محمد الرسود اللہ اللہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں بالکل اسی طرح اس امت کے بہت سے گروہ ہیں کچھ گروہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر صحابہ سے نہیں اور کچھ گروہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر اہل بیت سے نہیں ہم عہد الحدیث صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیس سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہی ان کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے پیغمبل اسلام کے فرمان نے دی ہے ابو بکر جن عمر جن عثمان پھر جن علی الجنہ یہ اللہ بغمبر کے بےغم پر فراہم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرحان ہے آحد بلا نصیفا تم لوگ اگر پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو میرا ایک صحابی ایک پاؤ کجورے خرچ کر دے تم عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے قرآن کبھی ان لوگوں کو جنتی قرار دے رہے اللہ کی رضا کا مستحق قرار دے رہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت الرزوان میں حصہ لیا اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر موت کی بیت کر لی تھی جن کی تعداد پندرہ سو کے قریب تھی اور قرآن کبھی اہل پدر کو جنتی قرار دے رہے اور پیغمبر اسلام فرمانے ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر پہ مطلع ہوا اور کہا کہ اے معلوم معاشے تو تم جو چاہو کرتے رہو انی تو ان کا میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اتنا بڑا مقام اتنی بڑی منخبت اسی طرح ہمیں سننا احت الحدیث پیغمبل اسلام کے آل بیس سے محبت کرتے ہیں یہ محبت کیوں ہے وہ پیغمبل اسلام کے خاندان کے افراد ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبل اسلام کی محبت جو کہ شرعی فریضہ ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اور اللہ کے پیغمبر کے اہل بیس سے محبت نہ کی جائے اس محبت کی احساس کیا ہے ان کا ایمان ان کا عقیدہ ان کا ہمر صالب ہمیں نور اسلام کے بیٹے سے محبت نہیں ہے وہ نافربان تھا ہمیں ہند اسلام کے باپ آدھر سے محبت نہیں ہے وہ اسلام قبول نہیں اس نے کیا تھا ہمیں اللہ کے پیغمبر کے اہل بیس سے محبت ہے یہ سارے اہل بیس جناب آپ کے نواسے آپ کی نواسیاں آپ کی بیٹی اور جناب علی بن ابی طالب کا خاندان جس جو آگے پیدا ہوا یہ سب کے سب مسلمان تھے اور سچے عقیدے والے تھے طیبین تھے تھے طاہرین ہمیں ان سے محبت ہے ان کے عقیدے کی بنا پر تعلق بالرسول کی بنا پر اور پیغمبل اسلام کا خاندان کا فرد ہونے کی بنا پر کی حدیث صحیح مسلم میں پیغمبر ایک دفعہ ایک چشمہ جس کا نام خم ہے غذیر خم پر کھڑے ہوئے اپنی وفا سے چند دن خبر اور آپ نے خود ب ارشاد فرمایا فرمایا کہ اِنَّ مانا بشر ہوں، میں ایک بشر ہوں ایک انسان ہوں اور میرے پاس فرشتہ انخریف آنے والا ہے کیونکہ میں بھی بشر ہوں جس طرح ہر بشر جو ہے کوئی اس دنیا سے کوچ کرتا ہے میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں تو ان فرشتہ میرے پاس بھی آنے والا ہے جی اور میں اس کی دعوت پر ملب کہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا لہذا آج میں تمہیں دو باتیں کہنے آیا ہوں ان دو باتوں کو پلے سے باندھ لو ایک تاریخ میں تمہارے بیچ ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں دو سکل سکل کیا ہوتا ہے سکل یہ کہ ایک شخص سفر پہ جائے طویل سفر پر اور جو اس کے گھر کی نفیس چیزیں ہیں اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اس کے گھر کے مارو جواہر بھی ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کسی سے کہے پڑوسی سے کہے یا کسی اور بڑے شخص سے کہے کہ یہ میری امانت ہے جو میں آپ کو سونپے جا رہا ہوں جب میں واپس آؤں گا لوٹوں گا تو آپ سے کسی طرح وصول کر لوگا یہ پیغمبر اسلام کی دو امانتیں انتہائی بوجھل ثقل شکیل سے بھی ہے اور شکیل بھاری چیز کو بولتے ہیں بزنی چیز کو بولتے ہیں پر میں سفلین میں تمہارے بیچ سب چھوڑے جا رہا ہوں دو بوجھل امانتیں دو بڑی بھاری امانتیں ایک کتاب الوا اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا نور ہے اللہ کا علم ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور یہ بات بالکل بے نلقا حسین ہے جہاں کتاب اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کی سنت کا بھی ذکر ہوگا کیونکہ کتاب اللہ کا مکمل فہم سنت کے بغیر ہے کا قرآن و حدیث اور ایک حدیث میں قرآن و حدیث دونوں کا ذکر بھی ہے فرمایا کہ لن ما کتاب اللہ و ہے تو سنت کا ذکر بھی ہے یہاں آپ نے پہلا جو سبر ذکر کیا پہلی پوچھا امانت ذکر کی وہ کتاب اللہ ہے کہ دوسری چیز میری سنت ہے دوسری بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا احترام کرنا ان سے محبت کرنا اور ان سے محبت کی ایک طوی جو ہے جو ایک حکمت ہے اور ایک عظیم اور مضبوط فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا بہت سا علم میرے اہل بیش سے تم کو ملے گا میرے آہل بیس آہل بیت کون ہے اس میں دو غال ہیں ایک بنو و دوسرا بنو حاشم بنو عبد المطلف یہ سب عہد البید ہے بشرطے کہ وہ اسلام لے رہے ہو اسلام قبول کر لیا ہو اور تیسرا پیغمبر اسلام کی بیویاں یہ بھی عہد البید ہے بن و بنو عبد المطلف کا عہد البید ہونا یہ قرابت کی اثاث پر ہے خونی رشتے کی اثاث پر اور تحمت اسلام کی بیویوں کا عہد البید سے ہونا یہ رشتہ سوجیت کی بنا پر ہے رشتہ قرابت تنگی کی بنا پر نہیں ہے خونی رشتے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ رشتہ سوجیت کی بنا پر ہے اور سوجیت کے رشتے کو عہد البید میں سر فہرست مقام دیا گیا ہے قرآن باغ میں بہت مقامات پر عہد البید عہد البید کا لفظ مجبور ہے جس سے بیویاں مراد ہیں اور کوئی مراد نہیں ہے تو یہ سب فرمایا کہ میں تمہیں اپنے عہد البید کے تعلق سے اللہ سے ڈراتا ہوں اور ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور ایک حکمت یہ ہے کہ میرا بہت سا علم تم تک پہنچے گا میرے اہل بیت کے تبسط سے راجیہ بہت سی حدیثیں گھر کا بہت سا علم رات کا بہت سا علم بہت سی باتیں کھانے کی پینے کی استنجا کے آداب کی اور پھر یہ تعلقات اہل بیت سے یہ سارا علم اہل بیت کے تعلق سے ہم تک پہنچا ہے تو پھر یہ لوگ یقیناً محبت کے قابل ہیں اور تعلق استوار رکھنے کے قابل ہیں تاکہ تم کو پورا دین حاصل ہو جائے لہٰذا ان سے عدالت نہ لینا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی سازش کرنا ہم آر صلہ کا یقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت فرض ہے اور اس محبت کی تکمیل صحابہ کی محبت کے ساتھ ہے اور اس محبت کی تکمیل عہد بیت کی محبت کے ساتھ ہے یہ ہمارا منہج اعتدار ہے اب یہ دس محرم جو ہے اس کو ہم کیسے منائیں اس دن کو کیسے گزاریں روزہ رکھنا ہے یہ روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے باقی اس میں اسی جسم کا ماتم سینا گوبھی اور غم و بلال کا اظہار تو ایسی حرکت جس سے یہ غم ظاہر روزہ ہو بعض لوگ شوق میں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں کالے کپڑے عام حالات میں پہنے جا سکتے ہیں لیکن شوق کی نیت سے ناجائز ہیں تو ایسا کوئی اظہار نہ ہو. اگر ایسا اظہار کرو گے تشبہ ہوگا روافظ کے ساتھ اور اہل تشعر کے ساتھ اس تشبہ سے بچنا ہے اور کسی قسم کا غم و اندھ اور کوئی ایسا ملال کوئی ایسا رنج ماتم سینا گوبھی کو یا کوئی غم کی کیفیت اپنی برداری نہیں کرنی کیونکہ یہ غم شہری مقاصد کے خلاف ہے اور کچھ لوگ بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں بڑے جذباتی ہر معاشرے میں ہر محلے میں ہر مسجد میں دو بندے ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکی کا غلوب ہوتا ہے ان کو حیضہ ہوتا ہے اور وہ حیضہ با حیض بات رہتا ہے اگر وہ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے شلوار سے اونچا کرنے کا حکم دیا ہے اس کا تو اونچی چڑھا گے کہ آدھی فلی سے بھی اونچی ہو جائے گی یہ غلوب ہے اور یہ ممنوع ہے آدھی فنی سے نیچے کرنا تو جائز ہے اوپر کرنا جائز نہیں ہے یہ لباس شہرت ہے اور یہ کچھ لوگ دو چار ہر مقام ہوتے ہیں جو نگاہوں کو دکھائی دیتے ہیں لباس شہرت پہن کر ان میں غلوم ہوتے ان سے اگر سوال کرو بیاں شادی کم ہوئے تو بڑا زیر لگ مسکراتے ہو کہیں گے جو محرم کی دست تاریخ ہو تاکہ شیعوں کی مخالفت ہو اور ہم اس رنج وغم کی نفی کریں میرے بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے اس دن یہ سانیہ ہوا ہے یہ واقعہ ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے آپ کیوں اپنے اوپر ایکسٹرا ایک خوشی تاریخ کرنا چاہتے ہیں ایک اضافی خوشی اپنی اوپر تاریخ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اگر تم کس دن خوشی مناؤ گے شادیاں کرو گے اور چراغا کرو گے تو اگر یہ مخالفت ہے اہل تشہیروں کی تو تشبہ ہے خواہش کے ساتھ اس دن خارجی خوش ہوتے ہیں اس دن خارجی چراہا کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں تشبہ ہوگا ان کے ساتھ تو پھر کسی اضافی غم کی بجائے اور کسی اضافی خوشی کی بجائے اس دن کو رودے کے ساتھ گزارو بالکل معمولات کے مطابق جو معمولات آپ کے ہر روز ہوتے ہیں وہ آج بھی ہوں نہ کوئی اضافی خوشی ہو نہ کوئی اضافی غم ہو اور نہ ہی کوئی اس قسم کی حرکت ہو جس سے خوارج کا تشبہ یا روسر کا تشب و ہو بلکہ معمول کے مطابق اس دن کو گزارو اسد اثاق روزے کی ہے ایک سال کی گناہوں کا کفانہ ہے اس طرح یہ روزہ رکھو اس دن کا اہتمام کرو یہ اس دن کی شرح حیثیت ہے اللہ پاک ہمیں ہر حال میں خوشی ہو غمی ہو شریعت کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق ندا فرما دے اللہ تعالی ہمیں غلوم سے بچائے اسراف سے بچائے ہر وقت ہر آن ہر لہدت ہر مقام پر ہمیں کتاب و سنت کے زیر سایہ رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور اس زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں حیات اور طیبہ بنانے کی توفین ندا فرما دے اخلی حضرت بستخر اللہ علیہ واہر الحمد للہ ربرم